الحمدللہ رب العلمین و والسلام وسلم علیہ سے دلمرسلین اللہ آباد بہت سے احباب سوال کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ سنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے کہ مدینہ میں تعاون داخل نہیں ہو سکے گا سوال یہ ہے کہ موجودہ ایام میں کرونا وائرس مدینہ میں داخل ہو چکا ہے اور مدینہ میں کئی لوگ اس مرض کا شکار ہو چکے ہیں تو گزارش یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گارنٹی دی ہے کہ مدینہ میں تعاون داخل نہیں ہو سکے گا آپ نے یہ گارنٹی نہیں دی کہ مدینہ میں کوئی بھی وبا داخل نہیں ہو سکے گی آپ کی گارنٹی صرف تعاون کے بارے میں ہے اور یہ گارنٹی چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے تو یہ گارنٹی نہ پہلے غلط ہوئی ہے نہ آئندہ کبھی غلط ہوگی آپ نے گارنٹی دی ہے اور یہ گارنٹی اس حدیث میں آئی ہے جسے امام بخاری اور امام مسلم دونوں جناب ابو حریرا سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاء سرمایہ کہ مدینہ منورہ کے باڈرز پہ فرشتے ہیں تو اس مدینہ میں نہ تعاون داخل ہو سکے گا اور نہ ہی دجال داخل ہو سکے گا جہاں تک تعلق ہے کرونا وائرس کا تو یہ تعاون نہیں ہے تعاون کے بارے میں علماء کرام لکھتے ہیں کہ تعاون کی ابتدا اور اس کا آغاز ایک پھوڑے سے ہوتا ہے جو عام طور پہ بغل میں نمودار ہوتا ہے اور یہ بہت ہی دردناک قسم کا پھوڑا ہوتا ہے اور پھر اس کی وجہ سے دل بے چین رہنے لگتا ہے اور کہ آنے کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو یہ بیماری اس انداز سے رہتی ہے حتیٰ کہ وہ آدمی فوت ہو جاتا ہے جسے یہ پھوڑا نکلتا ہے تو تعاون اور چیز ہے اور یہ وبا اور چیز ہے تو کرونا وائرس یہ ایک وبا ہے یہ تعاون نہیں ہے اسی لیے یہ مدینہ میں داخل ہو چکا ہے واللہ اللہ تعالیٰ عالم